الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي هدانا للاسلام سبحان الله وسبحانه صلى الله على سيد المرسلين أما فأعوذ بلاد من الشيطان الرجيم بسم الله الله مولاه العلي المصدق الرسول النبي الكريم امين اللهم لا دين اموس انه على من يسلم والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دار محترم جناب فخر عباس چشتی انتظار چشتی صاحب شاہد چشتی صاحب حافظ طارق صاحب رجپال چشتی میلا کب کمیٹی ٹھا کانجوا جلال پور پٹیاں پٹیا کا روحانی جلسہ مزکوری نظرات کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے پروردگار عالم دار فروے اور ہر شرط عطا فرماوے جتنے حضرات شروکان ہیں سب کی خیر حاجات پوری فرما دوستان گرامی اس وقت کے موجود اندر سیدنا امیر المومنین خلیفت المسلمین میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دا دفاع کرتے ہیں دو چیزیں بیان کرنی نے پچ گن کے سناڑے نے نے یزید اور آخ بی امام عالی مقام امام حسین سمیت آل پہ گرام کرنا یہ دو چیزاں دو مسئلے جناب نو پیش کرنا جو کچھ پیش کر رہا کتاب ناشیز نے لکھتی وہ کتاب میرے سامنے وہ خلاصہ سا پیش کر رہا خلاصا بھی سارا نہیں کچھ حصہ یزید پلیت ہوا یزید پلید ہوا ہے ظالم ہوا اپنے دور خلافت جس وقت حضرت معاویر ابھی اللہ تعالی انسد واسطے بیعت چلئیے اور پچھتر صحابہ کرام نے کمو بی اس وقت یزید پلید نہیں ہویا اگر یزید دیا بدکاریاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر ہوندیاں ممکن نہیں سب سی معاویا تو کہ او بدکار بیٹے نے امت مسلمان کا مقدر اور وہ او بھی صحابہ کرام دپرد کرتے حضور دے سب صحابہ امت مصطفیٰ دے اتنا بڑے خیر خواہ ہوئے نے کہ زمانے دا کوئی بلی بھی نہیں ہو سکتا یہ ان دی خیر خای امت دا نتیجہ ہے کہ سانو کلمہ نصیب ہو دی. سیدنا معاویہ تو جب ممکن نہیں سی بدکار بیٹے نے حکومت دن دے تو پنجتر صحابہ اکرام کے میں شریک ہو ساتھ دینے انہاں تو کمیں ممکن ہیں کہ پنجتر صحابہ اکرام جان کے بدکار ہا کے منا شامل ہو جان متفق ہو جان راضی ہو جمکن ہے پچہتر صحابہ نے کوئی بدھو بندہ صحابی دا لفظ سن کے کمینے دا او دل دے اندر پار نہ لیا وے. تے سارے زمانے دے بلیا تو, آلا دے تو ایک اور ہر مومن دا دل، صحابی دا نام عظمت عزمت پہ جاتا کہ وہ ساتھی کے دلی کے فہد جاتا دلمبے آ کسی مراسی دے بارے عقیدہ رکھ لینا کہ وہ سید کی سنگت چیٹا میراسی بابا بن گیا کسی مراسی بارے عقیدہ رکھنا کہ جی فلاں سید یا فلاں دربار دے بیٹھ کے چیلم بھرتا بوٹی کوٹتا اس کی وجہ بابا بن گیا کہ قریش جیسا عظیم خاندان ہوئے، عرب جیسے عظیم لوگ ہوئے اور سید نہیں سید المبیا کی سہبت بہن اور بوٹی نہیں چیلم نہیں رسول اللہ دے قرآن سے سبق حاصل کرمکن ہے کہ وہ بابیاں دے سب تو بابے نہ بنے اے میری گل سمجھدار حضرت معاویہ ناویے بارے کوئی شاہر احمد منافق قسم کے یہ نظریہ رکھ دن سارا پتا سارا باپ دی شفقت دی وجہ سے بنا دہت بہت کمینے لوگ کرام میں سید الامبیاء دی سنگت رہ کے اپنیاں جاننا نے پچھے کسے شایدی پرواہ نہیں کیتی وہ ہون آن کے حضور دی شریعت تے حضور دی امت نبی پاک سرکار دیاں دو امانتہ نے ایک امت مصطفیٰ ایک شریعت مصطفیٰ تے حضور دی دو میں امانتہ ہیں انہیں جی خیانت کیتی ہے کہ ایک پتر مگر سارا کوشی لوڑ دیتا ہے. لخ لانت ایسی کمینی سوچ تو اسی حران ہوگے جس وقت میں انشاءاللہ والعزیز کتاب لکھی میرے لو مکمل ہو گئی صرف وہ دیکھ کتابت ہوں لڑی اسی ہوگے جیس لئے منظر عام تے آوے گی دنیا دیں اکھاں کھول جانگیاں میں کی لکھا ہے جو ظاہر, جو ظاہر افواہواں نے بکا نے او اور ہکی دب دبکی دوستو اگر ادرت سیدنا معاویہ شفقت کا شکار ہو گیا اہل بے اور پچھتر گرام نو بنیا بل فرد اگر بل فرض جہی بکواس لوگ کرتے نے شفقت آلے اگر شفقت کر دیجائز طریقے لے دی شفقت میدان جنگ قربانیاں انج دتی ایک سا بھی لکھا لکھا دی پرواہ نہیں سک تو اتحی یعنی جس وقت ایک صحابی حضورت دین آستے ہر شہ قربان کر شڑ دائے دشمن اسلام جو مقابلے میں چاہ جان ہے۔ تو ایڈی بٹی دشمنی ہو رہی تو پنجہ تر شو گئے کچھ لوگ ایک ہے انہیں جنہاں میں پہلو میں بھی شامل سا پہلو میں بھی شامل کرن تو پہلو لوکاں دے مطابق، اس میرے بچپنا سا. کتب بھی ایڈیاں میسر نہیں سن چند کتاب سنیا کیمتی کی شیر ربانی دا دور مسجد دا، میں بھی یہ سن کہ حضرت معاویہ نو پتا نہیں سی وہ برائیاں دا، ایک حضرت معاویہ نو اللہ سی اپنی طرفوں نہ بچان راستے کی ہيلا بانہ بنا دے سان کہ چلو انج کر لو بے انہاں خبر نہیں تھی لیکن دوستو بعد تحقیق کوئی نو پتہ چلیا اے اے ہیلے پانے بنانے دا فائدہ ہی نہیں الٹا پھس جان والی گل او پھسنا کا دے وچ خود سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عبدالرحمان بن ابی رضی اللہ تعالیٰ نو اور, اور, اور, اور, اور, اور میری تحقیق کے مطابق یہ چار ہی نے پنج حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل کیتے نے میری تحقیق شامل میری جائے چار وہ اگر یزید دی پلیتی دی خبر دیندے دل کہ او بدکار ہے حضرت مب گل سمجھنا کیویں ممکن ہے کہ حضرت معاویہ تسلیم نہ کر دے دو گواہ ہون نا دو گواہ کسے دے شرابی ہون دی گواہی دین تو اسلام دے قاضی تے حاکم دے فرض ہو جانتا ہے ان کوڑے مارنا کنے گواہی دین بولو دو دو عام گواہ یہ تھے حسین ور گواہ امام ورگے دعا وہ اگر گواہی دے اگر وہ گواہی دے دیکھو سکھا بناؤ صورتاں بناؤ سمجھدار ہو حضرت جس وقت نہ چار یا پانچ بزرگاں انکار کیا بحت کا لازمن بات ہے تو وجہ بیان کی ہونی ہے کہ نہیں اگر انہیں نہیں تے حضرت پوچھ ہی ضرور ہونی اگر نہ یار ہو سکتا ہے بیان کر دے یا وہ پوچھ لیں گل کھل جی حضرت معاویہ کدی بھی خلافت نہ دے میری گل نہیں سمجھے کیا انکار یا دسیا نہیں مادلہ گنا بنے گا بھائی دسیا کیوں نے جی انکار جو کیا جی ایڈے وڈے کام کا انکار کیوں نہیں بھائی دسو کی وجہ تیار کی ان بزرگ نے نہیں دسیا نہیں تو دونوں گلت بننے یہ بھی ممکن نہیں ممکن بادل حضرت ماویہ پوچھیا نہیں کہ برا کیوں تھی انکار کر دے اگلیا دسیا نہیں تو دون گلت بننے بادل نہیں ہو سکتا معاویہ بھی غلط ہو چار یا پنج صابط ممکن نہیں اگر اگر انہوں نے چار بزرگا نے وجہ بیان کی بدکار مشہور استار دے اگر یہ گل سی توجہ در اگر اے ہوئی گل سی. کہ یہ چارے بزرگاں دسیا تیرا پتر بدکار کر دے پھر حضرت معاویہ ماویا پتہ لگ گیا پھر اصنے ہیں کہ نو خبر نہیں توجہ نہیں فرمائی اگر آخر اعتماد نہیں کیتا انہوں کی زبان تے تو توبہ توبہ توبہ توبا پھر حضرت معاویہ بڑے بڑے ظالم شاسک بننگ اور اے پھر ممکن توجہ نہیں فرمائی نے علم جہلان ٹلان دن جاؤ ہاں جی. ابن سبا یہودی نے اسلام نو بہت خراب کیا مسلمانہ نو بہت اجاڑیا جڑ کٹی جائے گی جی گلا کر پھر سمجھو دو بندے گواہی داضی تہم تے سے فرض ہو جننا یہ تھے چار یا پنج پاک لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا پتر بدکار ہے مندے کیوں نہیں فرد کیوں نہیں پھر حضرت معاویہ پھر فرد چٹیا لہذا معلوم ہوا کہ یہ بھی ہمارا ایسے بعد لوگوں کا ہیلا بہانہ ہے ان کو بچانے کا حضرت معاویہ کو بچانے کا کہ ان کو خبر نہیں ہو سکی خبر کیوں نہیں ہو سکی جب یہ بتا رہے ہیں اگر یہ بتا رہے ہیں بتایا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی یعنی ایسی فرض پہ کرنے کہ اگر یہ دس دے تو پھر حضرت کا فرض مننا نہیں منیا تو پھر وہ مجرم نہیں کوئی بچا کر دکھائے حضرت معاویہ کو اور پچہتر صاحب ہے کو اور امام عالی مقام کو بچا کر دکھائے کیسے بچائے گا ہوں میرے دوستو میں جیڑے حضرت معاویہ نے انہیں کیوں بنایا او میں صحیح یا حسن یا مقبول روایت جنہ جنہ نے انکار کیا بی صحیح روایت ہسن ثابت سابت گا اونا اپنے منہ انکار کی وجہ کی بیان کی چس نہ ڈیری دے ہکا تھی رکھنا تے بنا ماری رکھنی ہو گل جی ممبر تیٹھ کے سرا لا کے دی محفل بنا کے روپیہ کما ہو حقیقت سمندر دی تہو کٹ کے لیا یہ ہو گل ہے جو توجہ ہے سو ہر ایک صاحب امام علی مقام انکار فرمایا تو انہوں زبان شریف نال کی دسیا کیوں نہیں بیال یہ ثابت کر دے سند نہ مگر سن دو نہیں ہاں جی جھوٹ روایت تاریخ چینج پے پینے کہ سوچ نہیں سکتے وہ جڑا تحقیق کرنا چاہے سڈے کو آل بیٹھے صحیح رویت حسن روایت مقبول روایتہ نال ثابت کریں گے امام, امام عالی مقام انکار فرمایا تو کیوں آپ نے خود زبان شریف نال کیوں کی دسایا میں کیوں نہیں کرتا اگر حضرت عبداللہ بن عمر نے انکار فرمایا تو زبان نال کی دسیا ڈیری کسی کی پتا جو خود ان دسیا ہونا اصل حقیقت ہوئی ہونی ہو سکتا بھی انکار کرنے والا وہ او سبب دسر تو میں اپنی بنا ایک بھائی. حضرت عبد الرحمان بن ابھی پا کی دسیا حضرت ابد عبدال... عبدال... اللہ بن زبیر نے کی او سب دا میں رویتان پیش گا تے پھر پچہتر صحابہ ہے کرام کا ذکر کرتے نام گنتا جاگا تو عزیزم سب تو پہلا سب تو پہلا سیدنا امام میں مقام رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ہی شروع کرنے ہیں اندر انکار فرمایا تے کی سبب دسا میں کیوں پیا کرنا انکار لیکن میرے خیال میں گل میرے ذہن رہی ہے اس تو پہلا اگر یہ بیان کرا لوگ کہ جبرن بیعت لے گئی ڈنڈے زور تدرت مواضیا بکواس کرتے بکواس کرتے ہیں پچھتر صحابہ ہے کرام نے بیعت جہی کی اپنی مرضی نال حضرت معاویہ دے سامنے یہ عذر سی یہ وجہ نہیں دے بناک ہے امت دا اختلاف لڑائیاں لڑائی یعنی پیچھوں تو جان چڑائیے لہذا بہتر ہوئیے اتحاد امت اتحاد امت کا مقصد عظیم پورا ہوئے افتراق کے ملت کے فتنے تو امت محفوظ ہوئے یہ آپ کی نیت شریف سی اصل مقصد سمجھ آئی کے لیے اس عظیم مقصد آس حضرت پاک نے یہ قدم اٹھا صحابہ اکرام نے اختیار نارے کم کیتا اور صحابہ نے درسے آئے کہ معاویہ بھوراں جڑا کم کیتا ہے ٹھیکے اگر یزید تو دین افضل آلہ لوگ ہیں اے اونا تو دے اندر درجے گی فیتنے یہ ہے صحابہ نے گل سمجھا صحابہ سمجھتے سن ساد بن ابی بکاس حضرت معاویے تو کئی درجے اچھے کوئی درجے بڑے بڑے گل سن امام حسن اسلام بھی, بھی جان دے سن حضرت معاویت کئی درجے موجود نے لیکن حضرت امام حسن نے انہوں نے سلاح کیوں سوچنا اسی طرح مکد ایکاؤ امت پاٹے دین افسل انہوں کو لیکن حکومت کا مطابق چلانا کام کر سکتا ہے لہذا گیا ہوں میں ایک صحیح روایت سنا طبقات ابن سعد ال استحاب مارفت یہ حدیث موجود ہے. تاریخ السلام دے اندر سندی دی بالکل صحیح صحابی پاک دی زبانی سنو کہ او بیعت جبر کر رہے نے یا اپنی مرضی اور اختیار کر رہے ہیں انہوں نے زبانی سن لو آپ گل کھل جائے گی حقیقت سامنے کوئی مائی دلال دن پیش کردہ سند روایت تحقیق کرنا چاہے ذرا کرنا چاہے کنا دے توجہ ہے ذرا بولو بولو سبحان اللہ لو جی کہ میں اس رسالے دے اندر میں عربی عبارت بھی پڑھ دینا ترجمہ بھی پنابی جناب دے سامنے کر دوں سند بالکل صحیح بالکل صحیح سنت یعنی بخاری مسلم کسما دبن عبد دخلنا على رجل من صحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزید لہ سب خیر لہ سب خیر امت محمد لا أفقه فيها فقهاً ولا أعظم فيها شرفًا قل لا قال وأنا قول ذلك ولا قل والله لأن تجمع أمة محمدًا أحب إلي من أن تفترق أرأيتم بابًا لو دخل فيه أمة محمدًا لمدور اکانہ یس کالم حضرت حمایت بن عبد الرحمان تابعی تابئی مضبوط راوی صحیح بہت بڑے اقل والے مضبوط ذہن رکھنے والے دخل لال اصل چند ساتھی رل کے ایک صحابی کوابی کو عجیب لطیفے کی گل اس صحابی دا نام امام صاحبی نے تاریف السلام کتابیں قدرت نے مدد آیاد البر آب ابن ابن سامنے آئی اس مبارک صحابی دا نام حضرت علف سین اسیر اسیر ادرت گئے جدو خلیفہ بنایا گیا اسی بیٹھے لوگ یہ گل کر دے جے یزید امت دا کوئی افضل بندہ نہیں آلہ بندہ نہیں جہی درمیانہ قسمت بدکاری اویخلا مگر نہ کوئی پہنچے تو روایت علم تے بہت سمندر چیٹی داڑی ہو گئی ہے نہ کسی ممبر بیان کی وہ میں سناواں چل کے بخاری شریف توجہ نہیں فرمائی امت محمد اللہ دا کوئی آلہ بندہ نہیں جی درمیانے قسم کا درمیانہ نہیں کہا نہیں فرمایا ادید لے محمد لا افتافی ہا فون فی ہا شرف نہ کوئی بہت اچھے مقام دا بندہ ہے یہ گل تو کر دلہ نہیں درمیانہ جو ہے انہاں نے جی ہاں اصو کہ آلہ بندہ نہیں درمیانہ جو ہے کی مطلب <تصال> کہ اس وقت یہ سب تو ہوئے نا ہی خلیفہ تلا ہوا <قس> <پر دا جاید تصال> توجہ ہے صدیق اکبر نو خلیفہ بنایا <تصال> گیا سب تو سا جا شانا خلیفہ بنا چاہیے مسلمانوں کا پہلو سی توجہ نہیں فرمائی بال حضرات بال صاحب مطابق حکومت چلا حکومت چلاگر ہے جی کاریگر بھائی وہ مثلا ابو در گفاری ابو در گفاری مشہور صابی نے شان جی بہت اچھے لیکن حکومت دا کام چلا کمزور سن آقا نامدار بخاری مسلم کہ حضور نے فرمایا ابو زر میں ویک تو کمزور ہے تنا چی نہ ہونے رابطہ مدی نے شریف کے نا ابدر تبدر فاری اتے وقت ہے حضور نے فرمایا تھی تلا ہی شہید ہوا کلہ گا کلہ وفات پائے گا تیرا آپ ہی جنازہ آن کے لوکی پڑ گے حضرت عبداللہ بن مسہ صاحبی نے جا کے جنازہ پڑیا کلے ہی فالت ہوئے سارے ادور نے فرمایا سی جی, کمزور ہے حکومت چلانے کام میں چریک نہیں ہونا وہ معلوم ہویا شان وڈی ہو حکومت چلانے وہ کامیاب نہ ہو سہای بھی ہو سکتا ہے اللہ آدھی نے پوچھا انہوں نے کہ دسو تا کی خیال ہے یزید کوئی شانچا بندہ نہیں یہ انہیں آخر جی ہاں ابھی تو یہ کیونکہ یہ گل اسلے چل رہی تھی حضرت امیر پاک نے پتر بنا لیا تو بند یہ شروع کر دیا کہ یار بڑی بڑی شانے بند پے شانا بندہ کیوں بنایا گیا وہ ہوں گل پہنچی سات حضرت اسیر تک حضرت اسیر حمایت پہن پھر رحمان گئے اپنے ساتھوں دے نام بیٹھے انہیں فرمایا گلا کر یزید کو اچا بندہ نہیں کوئی آلہ بندہ نہیں کوئی شان افضل نہیں جی حضور اُسی کرنے فرمایا میں بولو تو آپ نے فرمایا وہ اناکول میں شان بھی اچے بھٹھے توجہ ذرا لیکن ولاقن اسا بھی فرما نے لان قدبہ مت محمد لال وسلم احب کوئی من ان دفتر فرمایا بوے شان چچے اچے شان والے بیٹھے نہیں لیکن امت مستفا کٹھی ہو جائے امن ہو جاوے فساد ختم ہو جا قتل و قارن جاوے، چنگا سمجھنا وا بہ چھوٹی شان ہووے مگر اے اگر امت نو رحمت مل جاتی ہے تو پھر اے ہوئی چنگا جے میں اسی واسطے ہی بحث کرنا وا اسی واسطے لکان تو سب بیعت کرو نے امن ہوا امن ہو جائے چنگا فرمایا میں بھی کہنا وہ آلہ بندہ افضل نہیں لیکن کیونکہ پہلا خلیفہ ہے حضرت معاویہ خلیفہ نے امام حسن نے بیعت فرمائی توجہ ہے امام حسن نے بیعت فرمائی وہ خلیفہ بنے 20 سال حکومت کی تھی حضرت معاویہ نے چونی کرن سب رحمت دا جہان بن گیا جماعت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مولا علی جماعت دے دے حضور آپ طریفہ کر کر کے جی سن حضرت آئی ہے سرکار دیا نے اگ جو سپرد کرنا سی بھئی یار جے میرے تے جب سارے مطمئن رہنے ہیں اگو میں جنہوں بنا دےنا سارے ہوتے تے مطمئن رہنگے تے لڑائیاں تو بچے رہنگے اس امن تے اتحاد نوں قائم رکھن دے واسطے حضرت معاویہ بنایا اگو اس ایر صحابی دی ایک آلو دی تصدیق کر دی بھئیے حضرت اسیر نے بھی فرمایا یارو افضل پہ نہیں امت شان یزید اچا نہیں وہ درمیان ہی سہی لیکن امن اتحاد کا نہیں آخر فرمائج ری مسلے اسے ضرورت میں حضرت بنایا شفقت تے محبت پتر ایسا فلان کی رسول نے حضرت اسیر صحابی رسول نے خود اتنی کی اور ایتھوں پتہ لگا جی نے جبرن کرائی وہ اس مسلح کی کبیرہ اگے روایت لمبی ہے اس روایت ساری حقیقت کھل گئی حقت گئی حضرت می اس مسلے حت نو سامنے رکھے امن تو اتحاد رہے صحابہ جنہیں پچہتر صاحب نے ویت کی اسی واسطے ہوں امام عالی مقام کے انکار کی وجہ دسنا خود امام کی زبانی کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا دے داگا نے کیا میں نے پنجابی جاگو گودے گو دا میدان کوئی آ جائے نہ چیز نو سی سنت نال ثابت نہیں کر سکتا سڈے امام نے اعتراض لایا ہوئے نہی شرابی بندہ بہت نہیں کردا ال امام کی زبانی خود تاریخ تبری تاریخ تبری الا وایا الکاملے ابن اثیر تاریخ تو توجہ ہے بڑیاں بڑیاں کتاب میں لکھیا ہے حضرت عبداللہ بن بن سوبائر حضرت فرمایا یار دے اندر پختہ ارادہ کوئی نہیں مربت کو پختہ ارادہ کوئی نہیں کیوں آپ نے مطلب اے دا مطلب یہ بنتا ہے, مطلب ہے جزید لڑک پن کی مطلب, مطلب دا سی سال کا رکھدہ ہے امر رسیدہ بندے کو تجربے ہوں امام علی مقام کے عبد اللہ بن زبر نے البلایا تاریخ امام صاحب نے جلائے پر آج لائے سی حضرت عبد اللہ نہیں زبر ارادہ نہیں حضرت ابو کر کرتے ہوں سن اے اللہ میں بچیا دی حکومت تو تیری پناہ مانگنا اللہ حبائن عمارت سونیا میں بچیا حکومت تو تیری پنا منگنا بچیا بولو سنیا میں بچیا ہوں جی حضرت ماویہ حضرت ابو حرا بچوں کی حکومت تو پنا منگتے سن امام حسین نے اہی گل بات تو بالکل واضح ہے امام نے آخیا وہ یار بچپن ہے حکومت کا بالا کا درا اور افسوس ہے دوں سچی دسیا جیتیر کس امر چل مجھے دسیا جی بھرتی کس امر چ کر دینا پڑیاں منڈے کس امر چرتی ہوں سچی دسیا جی جھوٹ نہ بولو اتنے ملازم بیٹھنے والا پتا ہی ہونا اٹھارہ تو لے کے بائی تک برتی کرتے ہاتھ تک جا کے ریٹائر ہو جا سٹ تک جیت کی عمر سی اسلے بتی تی بتی گل سمجھا جی ए, ए, मेरे ख्याल चौती साल चौती हाकि हुई हो रहा अना मुराद बेईमान कौम एतराद केड़ी कर दी स्याणे कहने छज छा, ते बोले तो छो बोले شرم نہیں آتے بائییا اٹھارہ بائیاں کی بھرتی ہو گئی اتنی جڑے اتراج کرتے کم از کم اپنے منجی ہٹ لگا پھیر لین خیر جملہ موترے دا ہو گیا اصل گل اسلام دی پک کرنے ادھر بولن تو میں صرف لنگ گل کر توجہ توجہ سمجھ نہیں آئی گل اتے گل کر لینا میں لاہور جلسے اچھی مچھل کے موضوع آیا محرم شریف کے بنا اور سے اور اس تو خیر ہو شاعری میں بیان کیتا کہ یہ امام حسین جو فرما رہے ہیں آزمو وہ نہیں مروت نہیں میں میاں اس کو یہ نہ سمجھنا کہ امام حسین فرما رہے ہیں وہ زنا شراب کردہ کیوں کہ پختہ عاظم و ارادہ tna, بچ thrill, بچپنے دو تے دلالت کرتا پختہ عاظم و ارادے کا نہ ہونا یہ بچپنے اور لڑکپن پر دلالت کرتا ہے جی نہ تجربے کاری دو دلالت کرتا ہے نہ پختگی دو تے دلالت کرتا ہے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ زنا شراب کرتا ہے میں اتھے پھر مثال دکھتی میں کہہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ جہاں پر بھی آزم نہ پایا جائے وہاں پر بدکاری ضرور پائی جائے گی حضرت سیدنا آدم علیہ السلاط و تسلیم کے متعلق قرآن فرماتا ہے ولم نجد لہو ازما ہم نے ان کے لیے آزم نہ پایا جمہور مفسرین یہی لکھتے ہیں جہا اثا آدم نال اہد فرمایا آدم علیہ السلام اس اہد نہ دے شیتان میں دی تیرا خیر خام جی آدم علیہ سلام قسم کسم اعتماد کر گئے اللہ نے فرمایا ولم نجد اللہ فرما اس میں ہوں ہم نے پایا حضرت احتیاطرت اسلام جاہل نے اس پر اتراج کر دیا کہنے لگا یہ تو گستاخی ہو گئی حضرت آدم علیہ اسلام پڑے مو ایسے چاہلوں کا میں اج قسم خدا دی کر کے نہ میرے تازہ سوال پہنچیا میں ساری تفسیر کے میں بھی رسالہ لے ان سوال اٹھایا میں رسالے دا جواب دے پیش کر رسالہ پورا اللہ آیت پاک دا سارا مسئلہ پیش کر کتابی شکل کو جانے بھی اکا پکا ہونا لکھ ہی دہی اللہ ہے بابے آدم نے آدم یہ نہیں آخنا گلط گل پہ نہیں بھلے نہیں شیتان کسم دِی میں خیر خا مو دانا کھا لو تو وہ تو چیتا کرا رہا کسم چ دے چیتا کرا رہے پل کدھر جسل اگلا کہہ رہا ہے میں تھوان قسم دنا وا رب تقصد چکیا قسم دے کے تے چیتا کرا پیا کدو گئے ہوں اگلے آخر سیاپا سیا آ سن بندہ بلن ہاریا او میرے بھائی تفسیریں اٹھاؤ ناسے جا کا مانا صحابہ اکرام نے تارا کا کیا ہے انہوں نے وہ چھوڑ دی بات یعنی کی مطلب جو دو انہیں قسم دیتی تو آپ نے اللہ دی روکی گال جڑی سی اس دا مطلب جڑ ہے وہ ہور دہ ہور سمجھیا جنہوں کہند نے تاویل کیتی تو تاویل کر کے وہاں تارا کا چڈ دلب آزما اللہ فرما اندر پختہ ارادہ نہ پایا کی مطلب کہ جڑا سی اہد تے تعویل ال تبجو نہ کرتا نہیں رہا تابیل مانا مطلب ہوئے اہد نیچا یہ اللہ فرمانا چاہتا ہے لیکن گناگار حقیقت نہیں انہوں آخری آخر اللہ نے فرمایا ماسی ہے نا اللہ دی قسم کیا دینا مڑ گل ای ہونی مطلب گل کا ہوا مطلب تے گل چڈ دینی ہو نفس کی خواہش باب آدم نفس کی خواہش ترکی جی پتا تو بولو توجہ سونے بڑے بریق مسئلے نے لہذا ادمر اور امرد نہ ہونا ضروری نہیں بندہ گناگار نہیں بن جائے امام نے بول بول بولو اہل اس وجہ سے ہے حضرت معاویہ نے یہ سوچا پا بچپن خلیفے کا پتر سیاح دی مثال ہے ترخان کا پری نہ بھی سکھے نا ادھا ترخان ویخ ویخ کی بن ہے خلیفے دا پتر پاو عمر لمبی نہ بھی پاو پلیا دے ابے ہے تربیت سابی دیے. ویک ویخ کے خلافت انکیا ہونا سکھا دیتے شریعت رسول دی حضرت رام نے سکھائی ہے جی مات سمجھو جاہل خلافت جنا ماہول ہزور ماہول نہ کر کے نا صحباگ سن جنہوں نے درد اتنے کھوتا بندی نہ جڑے بول دے نہیں روچی بولو توجہ ہے کئی نام نے ایڈا جھوٹ بولیا تو شراب پیتی ابے نے آخیا لک چھپ کے پی لی کر لا سلانا چنگڑا شرم نے کسم خدا کی کرنا دے واگا سٹنا میں راوی میں دس دینا اور راوی تے جھوٹا راوی ہے بے مان در دشمن راویے تا کر اس کنجر نے روایت بنایے ہے سارے امام یہ لکھیے ملا نام مراد ہوئے ٹکر چپ ٹکر چپ نے چوک او محمد بن غلابی محمد بن سکری راویز خزاب راوی, راوی روایت پیش کر کے صحابی نو بغیر تنا سکنا کجرا لکھ ہو جائے جھوٹا دے کبھی صحابی شرابی ندی برداشت نہیں کر سلامت اللہ وسلم علیہم کچھ بولو کچھ بولو سمجھ لگی گل بھی سڈا اسلام امید ہے ہر روڑی دے پی گل چک کے رسول منسوخ کر صحابہ دیجیے سابق بزرگ منسوخ کر دیجیے ہمارا اسلام روڑی پہ بڑا ہوا گند نہیں ہمارا اسلام عرش کا مہمان ہے کمی نے کتے ملا شرم نہیں آزار کو چھپ کے پی لوانا چھپ کے پی لئے کمی نے بکواس رسول طرف سچی دس کسی بارے عقیدہ رکھ سکتے ہو کے پوک چھپ کے پی لے گا سچی دسیا جی ممکن ہے کسے بلی تو بولو بولو بولو ایٹ پیر سیال مرید بیٹھے ہونے نے کیا پیر سیال تو ممکن ہے آخر شراب لوگ سب خیر میرے سابی امید ہو سکتی ہے بولنے نہیں؟ حضرت امام حسن امام حسین پاک سلام اللہ علیہ اپنا جوا اپنا سبب بیان کی تھا کہ میں کیوں نہیں بیعت کردہ او کیے کہ یزید بچپنے تی ریت پیچھو چلی اوڈی سی میاں جڑا اچھا ہوئے تجربے کار ہوئے عمر سیدہ ہوئے شانچ آلہ ہوئے بنایا چاہتا او امدگی نہیں او افزلیت نہیں او شان نہیں او تجربہ نہیں وہ پختگی نہیں میں <تصفح> <دا نکارتا تصفح> اگلی گل کی سن وقت آپ خوفیاں سدن پہ آپ اتے چلے گئے پہنچے نہیں, توجہ رہا. پہنچے نہیں. تو کیوں کہ وجہ آپ دے نزدیک یہ سی آپ نے سوچیا کہ مینو یہ نے میں ایک علیحدہ حکومت ایسی قائم کرا اپنے نانے دا اسلام جیو میں چاہنا میرے کو اللہ نے علم اچھا دیتا ہے شان اچھی دیتی ہے تجربہ اچھا دیتا ہے پختگی اچھی دیتی ہے پھر شاہ علی جیسے خلیفہ دا بیٹا ہوا ہے لہٰذا میں اٹھے چل کے عراقلی حکومت اپنی قائم کارنا یہ ارادہ شریف لے کے جس لئے گیا ہے اگے جڑے دغے بالسن صدن آلے محبت دعوے بھرن آلے اص تیرے بغیر نہیں جی سکتے وہ سارے پاجنا سکے بال سن انہاں دی تاریخ ہی اسی طرح کی کدی بیان کر گے ان شاء جا کے پری مامیا مقام نے بیٹھیا کہ ہوں جان دے صرف ایڈے چھوٹے مسئلے تو گل سمجھا جا ایڈے چھوٹے مسلے, مسلے کہ اس میں کازم مربت نہیں ہے نا لڑکن ہے نا چلو یہ بھی ہو ہے وڈ بیٹھے رہے سمجھا مشورہ بھی دے چڈتے کہ انج چلا دے چلا چلا ہے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے چلو اس مقصد یعنی لڑک پانی بچپنے دی وجہ کوہ دینا نہیں بنتی امام نے اتنے ججو فرما لیا امام نے فرمایا میری لے چلو میں بیت کر لینا سارا زمانہ سنتا لگا آیا ہے میرے خیال سے حافظ بات تو لے کے سارے پاکستان کے مولوی یہ بیاں ہی کرتے رہنے نے مامے مقام نے فرمایا اور میری گلا پسند کر لو تین جو ایک چن لو یہ سنیاں رہ نہیں چنیا سچی دسیا جی امام نے فرمایا تین جو ایک چن لو یا میں واپس جان دو میرے سرحد جان دو چلو یہ سارے بیان کرتے میں کنویاں رہا علی پور شہر جلسہ ہوں ترائے دن محرم پاکستان کے مولوی آدمی سر میں نگا جہاں ہوں سا یہ تین ضرور بیان کرام نے آخیا جان دو میرے واپس جان دو میرے سرحد یا اگلی گل بیان کر دے سمجھ نہیں لگی یہ تین گل جنہ جنہیں تڈے پچمیاں تو سنیاں نے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پکی گل سو گے میرے کو ہال تک بھی بیاں کر لیکن چبل ای منہ لیکن توجہ نہیں کر رہے بھی کہہ کی رہے کہ جسل میں امام حسین نے بیعت قبول امام حسین نے بیعت کر لیبر دیا صرف گلے تو بغیر سوچے سمجھے آخن سورت زور رکھے آخلا اصا جا کے کتاب کی کھولیاں کھویاں گل ٹھیک سی شیعہ مذہب دیاں کھولیاں مذہب کھولیا ایتھے میں گل کرنا بکو جاہل ملا نے میرے خلاف کی ماں حسین نے بہت کر دی فرمایا میری لے چلو میں بہت کرنا پھر پیچھے کی ریا لڑائی کا رہی وہ میں دسا لڑائی کیوں رہی وہ ملا جاہل تیر حق بنتا سی یا تو تحقیق کردہ یا میرے کو میں دسا ہوں بولو امام حسین نے بیات کا ایلان کر در بلا پھر لڑائی کیوں ہوئی وہ آگے نے جھگڑا کالا ریا ہوں میں دسا جھگڑا کیوں ریا بولو سمجھ سکتے یہ تاریخ تبری کی صحیح سند کی روایت ہے بول دوں آ تاریخ تبری کی صحیح سند کی روایت ادھر دیکھا پہلے یہ جی لفظ دکھاتا ہوں ادھر لکھا ہوا ہے کتاب صحیح ہو تاریخ تبری صحیح ضعیف ضعیف روایت الگ کر دی گئی صحیح الگ کر دی گئی جو صحیح ہے وہی بیان کر رہا ہوں اے صحیح دے ہی جو لکھیا لکھے توجہ کرا جی صحیح روایت یہ میں اپنی سنان لگا بادشیا مذہب کو سناواں موت بر امام حسین نے اگر جزید امیر نہ <تصفح> فقالوا لا آر... امام حسین ہیں شاد الحسین اللہ والاسلام ان امیر المومی وجہ بڑی لڑائی کی امام نے فرمایا یزید اللہ چلو میں بیعت کر لیکن ابن زیاد نے کہا نہیں میرے حکم پر بیعت کیا مطلب اللہ حکم اپنے دغا بازی آ مسیت بنا چلی ابن زیاد اس چکر کہ میں اپنی حکومت کیوں پتا سی حسائن ایڈا وا ہے اراق موت کے دے جھا تعداد سد اے جی حکومت میری حکومت آس میری حکومت کر لے تو میں پکا خلیفہ بن گیا پھر آپ جدید نہیں پڑتے رہے امام حسین نے فرمایا نا, یہ نہیں کدی ہو سکتا میں مطلب ہے دا, دا, دا. دا. یعنی کی مطلب نہ <Stretch> کوئی تیری شان ایڈی بنتی ہے نہ تو حکومت بھی بنواوا امتیاں لڑائی تے مقصد بھی شریعت جنو نہیں سمجھ آئی الاحمت لفظ نہ ہو میں جرم پوچھتا ہوں زیاد کا کیا مطلب ہے کنجر ملا لڑائی مک جانی سی پر کمی نے اپنے کمی نے اپنے جات میں پہ اور مسلمانوں دی اتنی بڑی یعنی آخو نقصان دا سبب بنیا اتنی بڑی توہین دا سبب بنیا ہن اسے ماننے نو اس تے مطلب نو شیعہ مذہب دیاں مستند کتاباں چ سبحان یہ الانشاد ہے شیخ مفید کی شی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں یہ چار سو تیرہ ہجری میں وفات ہے کتنے میں یہ دیکھو یہی بات یہ ہے یہ خطبہ ہے امام علی مقام کا سفر نمبر دو سو اٹھارہ لوگ کتنا سفر الرشاد شیف مفید کی دو سو اٹھارہ اما بہاد فی ملارا میرل مومنی خط لکھا عمر بن سعد نے ابن زیاد کو آگ بج گئی آگ بج گئی لڑائی موک گئی آگ بھج گئی کیوں حسین نے مجھے آت کر لیا میرے ساتھ آج دے دیا مجھے کیا یا تو ادھر چلا جائے گا جتوں آیا ہے یا سرحدل چلا جائے گا جو سرحد مسلمان تابے داری حاقم بھی کرنگے وہ ہی کچھ کرے گا یعنی اویا تھے امیر ہے امیر المومنین کی طرف چلا جاتا ہے جزید امیر کی طرف چلا جاتا ہے جزید امیر کی طرف چلا جاتا ہے امام حسین نے مجھے یہ کہہ دیا فجدہ جا کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے عمر بن صاحب نے کہا کس نے اندر امت بھی قائریا. قائریا. اونیٰ کہنا. اونیٰ کہنا. ہے. بولو بولو اللہ اکبارو کبھیرا یہ خوش ہونے شیئن ایا مدد سابت کرنے لگا کال ہوئے میم نعم مارایت الرجا مارا تراج مارایت الرجا بہادر کتابر بن سا فل یار دال حسین صاحب ان رضول آلہ حکمی ان رزول آلہ حکمی مت من کے بیا امام حسین ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے تھے یہ امت میں ایک نئی بدا اور نیا فساد کھڑا ہو جاتا اس مسئلے پر امام نے جان دے دی اللہ اکبر بولو اے دیکھو سونے ہوں وہ عالر شاد تھی وہ عالر شادی مزم اور یہ دو بہت بڑی کتابیں آل تشریف منتح الام اور بہار الانوار ان میں بھی یہی بات بےنی لکھی ہے تیس چوتھی کتاب آیا نشیا دس جلدوں میں اتنا بڑی بڑی ایک جلد ہے اس کے اندر بھی بےآنی یہی بات لکھی ہوئی توجہ ہے یہ دیکھو سفا نمبر جلد پہلی سفا نمبر چھ سو تہران بیروت کی چھپی ہوئی بیروت کی بیروت عرب کی چھپی ہوئی اس میں صاف لکھا ہوا ہے وہی بات کہ ابن زیاد نے یہ کہا میری حکومت مانتے ہوئے میری بات کرے اب وہ سلسلہ گیا جزی والا امام حسین اس ختنے کو نہیں مانا تو بولو یہ ہے اصل حقیقت ہوں سمجھ لگی جو اگر کسی نو اربی کے لفظان رمز تے تر سمجھ نہ تے آج سا کی قصور ہے کوئی وائی دلال کٹے ہو کے میری الا کی کرے گا جہاں کہ بخر چو سا کیا بخر میرے خلاف نا جب تین تاریخ لفظ سمجھ نہیں آتے اربی دے تو میرے شکردن کوڑھ للہ فضل لا دول سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سنا اس کا مطلب ہے امام حسن نے جو کام مدائن میں کیا جو مدائن میں جو کام امام حسن نے کیا آپ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لیا اور فرمایا میں امت رسول کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں سمجھتا حکومت کے مدائن جا کے حضرت معاویہ لڑسولہ کر لی چھوٹے نے کربلا چھ جا کے لی کر لی اور سنوئے جیڑی میں گل کر دہ سا پیا کہ میں خود ہکا بکا ہو گیا روایت پڑھ کے بخاری کی روایت سنن حضرت زید بن خالد کون حضرت ابو ایوب ساری میزبان رسول آہا حضرت عبداللہ بن عمر بڑے بڑے صحابہ کرام جلیل القدر یزید امیر بنا قسط استنیا کی جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو ایوب ان اپنی وفات کے پ... وفات سے پہلے یزیر کو کہتے ہیں میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے صحابہ لال گئے امیر وہ بنے زانی شرابی ہوں گا تو امیر بنا کے جانے اپنے دورے خلافت جو مکالا ملے وہ ملے اپنے والد دور خلافت کوئی نہیں ثابت کر سکتا ایک گل یار کہ جی حضرت ابو آب وقت لشکر شامل نے کس اور یزید امی گو گو پہلی فوج چ نہیں ہو امیر گیا لیکن سات سن پچوجا میں ان مکمل ایک موضوع بیان کیتا ہے گیا ضرور ہے امیر بنے واسطے بڑا آلہ ترین حوالہ دنیا دی تاریخ ممبر سے پہلی بار بیان ہونا ہوا والا بخاری شریف کی بولو اے اے یہ دیکھو میرے بھائی اللہ تمہارا کبھی اگر کسی میں پڑھنے کی طاقت ہے تو آ کر پڑھ سکتا ہے نہیں تو میں عبارت بھی پڑھتا ہوں نمبر حدیث کا بھی بتاتا ہوں سارا کچھ بتاتا ہوں بتاؤں طویل بتا حدیث باب و سلاد نوافل جمع حدیث نمبر گیارہ چھیاسی کتنا حدیث نمبر بولو بولو صحیح بخاری کتاب تحج بابو سلادن نوافر جماعت روایت حدیث لمبی اس لبی حدیث کے اندر جڑے مطلب لفظ نے بولو بولو بولو <متبال> محمود بن ربی فرمانے والے نے فرمانے میں اس جانگے میں پستن دنیا کی جانگ ایک حدیث میں اتبان بن مالک صحافی تو سنی س میں چنی چند لوک ابو بنساری بھی سنوید بن یزید بن موبضہ روپ کی سر امی سارے لشکر کا امیر سی ابوب انساری انہوں کی شان خود ایک موضوع مبارک صاحب آ نامدار امدار جدو ہجرت خربار کے پتی وجہ آئے سن حضور نے فرا داوی اپنے دعوت کرتا اپنے, کوئی اپنے بلانا سی. حضور نے فرما دا سی میری اونٹ نہیں دیو دو اللہ ولو مارے جی پہن کا امر گیا پہ جا کے بیٹھ جائے گی جیسے گھر چیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انساری سچی دس ہزور پاک اپنی مسجد شریف اور جس صحابی گھر چی اللہ امر نال آپ ہے بیٹھی ماض اللہ ماض اللہ ماض اللہ ایڈا ہی بےمان سانی شرابی امیر بن کے پیچھے چلتا رہا بول دے نماز پڑھتے رہ صحابہ بھی, بھی نماز اور امام حسین بھی اس لشکر سی امام حسین بھی سر اس لشکر نماز بھی دے رہے صحابہ پڑھ دے رہے ابو پڑھ دے رہے امیر بھی بنایا اگو جنازے پڑھن کی وسیعت کیتی یزید نو پلیت ہوں بول میرے آن کے پیڑا بنتا وقت نہیں ہوں بولتے صحیح نظر آدھے نی با بدل دیا پتا نہیں لگتا یہ شاد نام مرتا دیا مرتا دیا حضرت مرتا دیا سر پھڑے گئے اسلام قبول اسلام قبول کیتا حضرت سدی اکبر نے اپنی ہمشیرہ ویاہ میرے بھائی اگر کسی وقت کسی کا حال بدل جاتا ہے تو وہ ساری زندگی دو تی کوئی حکم نہیں لا دے گا جی جی حال بدلے حکم بدلنا پہلو چنا گل بھی نہیں <تصفح> <تصفح> کرتا امام حسین دن کار وجہ دس دتی کی بولو تو صحیح نہیں سبق یاد ہویا بچپن امام بچپنا دستے نے ملا زنا شراب دستے نے فرق کنا ہوں میں سونے ابد اللہ بنا امر کی گل کرنا انہیں بھی انکار کیا دیا دو وجہ سن بولو کنیاں بولو بولو بولو خود بیان کیت دو بجے انہوں نے روایتیں سناواں گا سنت سند صحیح ہوضرت عبد اللہ بن عمر کون نے بول بول حضرتر اتنے بڑے بندے نے اتنی بڑی شخصیت نے کہ جسے حضرت عمر وفات پائیے نا کئی لوگ صحابہ جمع ہو کے آئے نا ابد اللہ ابے آلیاں وچ آدت دس دسدی تہ ہو خلیفہ باغ سب ذات جب جانے حضرت نہیں چاہیے اپنے آپ آ حضرت عبد سرکار نے پہلی ہے فرمایا حالے میں اس واسطے نہیں کردا کچھ بندے حالے یزید کی بیعت میتھوتے انکاری نے جسے سارے کٹے ہو گئے میں نہیں آ جاگا میں تو نہیں کردا میں جسے کچھ کرنے کچھ نہ میں اس لئے نہیں کرتا میں <تس People> إختلاف، إختلاف واسطے <mexicans> حضرت عبداللہ مولالی روایت نہیں حضرت ہے یہ فتنہ بن جاتا ہے سب اکٹھے جیسے لوگ جدھر ہو جاؤ گے میں ادھر ہی چلا جاؤں گا اللہ اللہ بولو تو صحیح ایک وجہ یہ ہے فرمایا اختلاف میں حجر آپ الباری حضرت بخاری میں فرماتے ہیں فرمایا آپ نے مولا علی کی بہادری کی اختلاف کی وجہ حضرت معاویہ کی نہیں کی سدیا امت اختلاف کر رہی ہے جس وقت حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ نے حکومت دے دی ہوں ہو گیا اتفاق پھر آپ نے جا کے حضرت معاویہ کی بیت کر لیں توجہ ہے ایک ایک وجہ ہونا یہ بیان انز�� فرمائی بولو بولو <تصفح> حضرت, حضرت عبد اللہ بن زبر ہیں گل سمجھنا مسلمانوں حضرت نے انہوں دے اندر کا دور چ عبد الملک دور دے فوت ہونے ابد عبدالملک مروان بیٹا مروان دیکھے سبدل ملک کی بیت بھی نہ کیتی حضرت ابد عبداللہ بن زبر صحابی نہیں دونوں کی بات نہیں کیوں بھائی اختلاف ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے پچھے ابدل ملک حکومت بچ گئی سارے مسلمان پھر متفق ہو گئے عبداللہ بن عبدالملک بن مروان خلیفے بناؤں تھے جس نے متفق ہوئے حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر اپنے مذہب کے مطابق آن کے اتفاق حالت بیت کر لی عبدالملک نے صحابی نہیں کیتی اختلاف ہے اور غیر صحابی کی کر لی اتفاق میں یہ آپ کا مذہب تھا کوئی مائکو لال نہیں سابت کر سکتا کہ انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا دانی شرابی دانی شرابی دانی شرابی سمجھنی آئی گل دوسری وجہ دوسری وجہ ایسی کہ آپ نے حدیث سنی ہوئی تھی رسول اکرم کی کہ دو خلیفے ہونا دو جلو قتل کر دیا جائے دو دی بیتری کرنے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے پتک ہی فرمایا حضرت معاویہ نے صدیہ بیعت کرو میرے پتر دی آپ نے فرمایا توسی خلیفہ جائے موجود جے میں کر لو یا چڈو دولیفے بہت کھی توجہ نہیں فرمائی حوالہ سنو تاریخ بن خیات سنی کامر کے حالات میں سند مقبول کے ساتھ جب حضرت امیر معامیہ اپنے ہزار ہمراہجوں کے ساتھ مکہ شریف میں تشریف لے گئے حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر کو بلوایا خطوہ ارشاد فرمایا اما بعد امابادی ابن عمر پینت تو حد تھی انکلا تو انتبی تئی لتن سودا لئی سالے امیر میر وہ اتنی محل شک کا اصل مسلم وان تسعى في فساد في فساد ذات بينهم في فساد ذات بينهم فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله اسنا علیه ثم قال اما بعد فانده قد كانت قبلك خلفاء لهم ابناء لیسے ابنوں کو بخیر من ابنائهم فلم جراؤ فی ابنائی مارائی انتا فی ابنکا ولاکم اختاروا للمسلمین احیث و عامل الخیار و انکا تحنلوا نشب عصر مسلمین فا از اجتماعوا رجل منهم قال جرحمك اللہ فخرج ابن عمر توجہ توجہ توجہ یہ دو خلیفوں کی بیعت نہ کرنا یہ پہلے میں اعتراض دینا یہ سمانت رواج نہیں وجہ فرمائی جڑی بھارت میں پڑھی وہ مطلب ہے بن خیات کی روایت تاریخ کیا آپ نے فرمایا حضرت معاویہ نے سدیا کہ یار ویت کر آپ نے فرمایا بھائی پتر نو دینا کتنے سننا پہ زنا شراب کی کہانی نہیں ہوں واری آ حضرت عبداللہ بن زبیر دی صحیح سنت نال تو سابت انہوں نے یہ دو وجہ رکھی جہاں حضرت عبداللہ بن عبد پرالی آخری آ عبد الرحمن بن ابھی بکر بھی. وہ فتول الباری دیکھو تاریخ تبری دیکھو خلیفہ بن خیار دیکھو بڑیاں بڑیاں سند صحیح انہوں نے ثابت بلکہ عجیب گل سناواں حدیث کتابیں موجم قبرانی اور پچماؤ اس, اس میں یہ بات موجود ہے حضرت عبد اللہ عبد الرحمان <تصفح> نے فرمایا فرمایا نے فرمایا طریقہ طریقہ ہے سرو کس یہ طریقہ اسلامی سنت اسلاف بھی نہیں یہ طریقہ نہیں لہٰذا اس واسطے بیر نہیں کر ہون سجنوں یہ سارے ہندہ حضرت عبداللہ بن عباسدہ آپ نے بیعت کر لئی سی جیس وقت یزید خلیفہ بنے والد فوت ہو گئے نے یزید نے بیعت دوسری لین آستے بندے پہ جی حضرت عبداللہ ابن اباس اس وقت مکے شریف بیٹھے یا مدینے شریف یا توجہ امام موجود بندہ آیا انہیں آن کے خبر دیتی ہے حضرت معاویہ فوت ہو گئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بہت بڑا بندہ فوت ہو گیا دا افسوس کر کے فرمایا جی سدیا جا رہا جناب نے لوگو اٹھو میں چلیا بیعت کرنا استے دی اس بیعت بیت کرنے الانصاب امام بلادری اسوالے پہ سنت ہسا نے وقت کلی لے نہیں تو میں سبر تک بیٹھے رہا موضوع ہی ایسا ہے میری یقین کروں کچھ مواد آخر کتاب جو لکھی بیٹھا تو کی یہ جی مشتہل سروار والی گل ہے ٹھیری دکھ بخانی چاہیے توجہ ہے ہوں میںک ٹک تجربہ نام گنا دینا توجہ ہے سنو بھائی ویلیو پچہتر ایک حوالہ سنو پوس باغ میر جاندارو پیر یاروی شاگرد, شاگرد فیض یافتا خلی تھے بہت بڑا محت امام اسماؤ الرجال دے جنہ دی الکمال کتاب اسماؤ الرجال تے اگوں تحریب کی دی تحریب الکمال کمال تحریب الکمال لکھی تہذیب تہذیب تحریبی دنیا دے فن نام ہی نام ابد الغنی ابدل غنی دے گنی نے کتاب دا حوالہ سنو لوہے توڑ نہ ہوگ بڑھا دیں ہمبلی ماں کتاب ہے کازی ابو جالا, غوث کتابے ابو جالا موشلی دی غوث پاک سرکار کتاب ابو ہنابلا طبقات الحنابلہ طبقات الحنابلہ دا ریل لکھے محدث ابن رجب ہمبلی نے عبد الغنی مقدسی محدث دے. حالات ہے. ان ف... نے حالات دے لکھے ان کے فتوے میں موجود ہے یزید کے متعلق ایک فتوا انہوں نے لکھا تھا روش باغ شرد نے وہ بولو تھے صحیح اس کے اندر فتوی لکھا ہے جس کا خلاصہ وچو وچ مقصود اس مکذرہ ہے بیان وہ پیش کرنا چاہنا کہ بعض انہوں نے فرمایا بعض علماء نے لکھا ہے 60 صحابہ نے یزید کی بیعت کی غوث پاک کے شاگرد امام عبد الغنی مقدسی کا فتویٰ ف... میں لکھا ہے کہ سا... باد علماء نے لکھا سا... صحابہ نے بیعت کی جزید کی اللہ کا فضل دیکھو انہوں نے ساٹھ جمع کیے چیز نے پچہتر جمع کر لیے نام سنتے جاؤ میرے بھائی اگر حضرت سیدنا معاویہ نے پتر بیت لی چونجا تو لے کے ایک سو دس ہجری صحابہ چلے دس ایک سو دس آخری حوت ہوئے سب صحابہ نے حضور دے صحابی دے حکم اور وہ او دا پس آیا ان دے, دے تحت ان سارے نے بیعت کی تھی ویکھنا چاہو البنسی <سؤال> ویکو تاریخ تبری ویکو تاریخ تلشک ویکو جیڑی جیڑی تاریخ دیا کتاباں ان سنی کلام کر سارے پہلا صاحب بھی دسا بولو ہاں سی جو بےمان ہو گئے لکھ لاندیوں کی سوچ حضرت ابد اللہ انصاری انساری نے جنہ کی حدیث مشہور جا کا تبلا لشیا نبی کا من ہی او جابر اللہ نے سب ساری کائنات پہلا ہر شہ تو پہلا تیرے نبی نے نور اپنے نور تو پہلا فرمایا حس بی وفات سر وفات کن سال اٹر بیت لی تو بولو تو سی ہوئے ابو سعید خدری وقت کوئی نہیں سویرے تک بیٹھا رہو میں صرف ہوں فر فر سنائی جانا بس ابو سعید خدری وفات کدو چہتر بولو بولو سن چہتر ہجری وفات نام ان کی سی سات بن مالک ابو سعید خدری ابو شاہد کنت نام نہیں نام شریف سے سعد بن مالک توجہ ہے صحیح سڑک لال ثابت تیسرے نمبر پہ حضرت ابو عیو انساری میزبان رسول ہوں سنایا ہے چوے نمبر تضرت اسیرے نمبر حضرت ابدر جنہیں مصر فتح کیا ہے وہ صاحب عبداللہ بن امر بن آس نے بات کی مصر فتح کر سکتے ساری جدید مصر مشرق کبد عبداللہ بن امر کافر تو ملک کھو سکتا ہے حضرت معاویت دے نہیں آمینیا دیا گلا کمینے بن گئے اگلا سن چھ نمبر حضرت یہ پہلے بچے نے جڑے ہجرت تو بعد پیدا ہوئے قریشیا پہلا بچہ مدینے چ پیدا ہوا سی عبداللہ اللہ بن زبیر انساریاں جو پیدا ہوایا نومان بل بشیل بولو دے صحیح. سن تو سی سن دو ہجری ہوئے نہیں. حضور نے فرمایا اسے. سنو حضور نے فرمایا تھی نومان بن بل محمود سیرت جیے گا شہید ہو کر مرے گا جنت میں جائے گا بشیر جی جیفے لایا نے فرمایا محمود سیت جیے گا شہید ہو کر مرے گا اور جنت میں جائے گا پچھا کہ بولو تو صحیح یار سچی دس ریجا لا رہا کہ نہیں بنا نہ پاؤ اگلا صحابی سچ ابو واقد لے تھی ابو واقد لے تھی قسم خدا دی ہر صاحب حدیث بھی سنا سکتا وا کو نہیں ابو باقید لحسن وفات سن انٹھ ہجری میں انہتر میں انہتر ہجری ایک کم ستر میں اگلے سنو آٹھ نمبر سعید بن آس اٹھاون ہجری میں بولو محبت بن خالد جوہانی ان کی جگہ ان کو بھی میں نے لکھا ہے نو نمبر عبداللہ بن عامر اٹھاون ہجری عثمان غنی کے ماموزاد بھائی ہیں حضور نے ان کے منہ میں منہ شریف میں لوب مبارک ڈالا نگلنے لگ گئے حضور نے فرمائی میں ہوں جس زمین کو استعمال کرتے پانی نکل آتا اور جو بن عامر صاحبی بچے تھے حضور نے کٹی دیتی अजूर की गुट्टी दुबान बड़े चस्के अजूर ने फरमाया इतना कलस्टी युन तू पानी तू पानी अल्लाह वालों दीता गया बंदा है मतलब तेरी वजह पानी मिलेगा जिथे पैर जाके रखते सी ग توجہ ہے دس نمبر شداد بن اوس انصاری حضرت جی ستاسی میں وفات اگلا نمبر حسان بن ثابت اسفر اللہ یہ شداد بناؤس حسان بن ثابت کے بھتیجے تھے توجہ ہے بولو بولو اگلے سنو ابو اسلم ان کا نام ہے نبوا بن ابئی ساٹھ یا چوٹ میں ان کی وفات ہے تاریخ الظاہبی کے حوالے سے تیرہ نمبر ماقل بن یسار موزانی اناٹھ میں وفات ہے جلیل القدر صاحبی ہیں بیعت رضوان میں شریک ہوئے درخت رضوان جس کا ذکر قرآن میں آیا اس کی شاخیں حضور نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس درخت کے اور اس کی شاخوں کو پکڑ کر اٹھائے ہوئے حضور کے اوپر چھا رہ کر رہے تھے پرچھاواں سایہ کر رہے سر جنہ کا نام سی ماکل بن یساد انہیں بھی یزید دی تو کی پاکستان سیانے کہ یہ کہنا سی انہ پاک پر اک کھلی ککڑ کڑا اکا بند ہو گئی ہوں جسل کو گال کرے اونٹ کی میرے کوکڑ ہے کوئی ہاتھی گل کرے آخ میرے ککڑ ہے ہوں بچارے ویکیا جو کڑھنے ہر ایک نوکڑ ہی پتا کیا دور سے برے اجنکے چلے کسمیات اگلے سنو چودہ نمبر حضرت ابو حرا پندرہ نمبر صفوان بن محتفل توجہ ہے اب بول لے نہیں انہیں حضرت ابو حرا مفاد ہوئی انہٹ ہاں اتنا ضرور ہے اپنا منگ دے سارنا بچیاں دی حکومت تو جسل خلیفہ بنن لگا ہے یزید والد فوت ہو گئے نا آپ ہی بنے اس پہ آپ فوج ہوگا لیکن یہ ابھی بیعت کر کے گئے کیونکہ ابا جی نے بیت نہیں لی توجہ نہیں فرمائی پندرہ صفوان بن معطل ساٹھ ہجری میں جنگ مرسی میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے مسئلہ عفق میں یہی متہم کیے گئے تھے اور اللہ تعالی نے ان کی برات نازل فرمائی سمجھ نہیں آئی صفوان بن محتل وہ جہر تو واقعہ لگا سیدہ ساتھی کا پاک لگا سا بارے اللہ نے انہیں پاکدام اتاری پاکدام ارشد اتری انہیں بھی جدید کنے ہو گئے پندرہ سولہ انس بن مالک مشہور سا نے انس بن مالک انساری ہزور دس سال حضور کی خدمت کی وہ بولنے نہیں ستارہ قیس بن سعد انصاری اٹھارہ عبد اللہ بن مالک بن قشب بن قشب قشب آف دو نیم عتیق بن قید انساری سالہ میں اکاٹھ میں مفاد بدری ہیں بدری ہیں جنگ بدر شریق ہوئے تو جگے بدرتے مال صاحبہ دشان کیے اللہ نے فرمایا وہ جو چاہتے جے کرو بخش دیتا ہے جابر بن عطیق بن قیس بدری ہیں بدری پتہ ہے حضور نے پوچھا اے میرے بدر والے ان بارے فرشتے کی خیال رکھتے ہوگی رسول اللہ جہ فرشتے بدر شریق ہوئے نا وہ سارے فرشتہ تو افغل نے دے نہیں جہ فرشتے بدر شریک ہوئے افغل نے سارے توجہ جی جی تو اللہ ہے اللہ بیس نمبر حمزہ بن عمر حمزہ بن عمر اسلمی اسلمٹ میں تاریخ امام بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ حضرت حمزہ بن عامر حضور نال توجہ. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک انیری رات گئے فرمایا میری اونگلا انج بلن لگ پی یہ بتی بلبی نے دی چابی رسول نے نو دتی سی انہوں نے اگاں اب نسل یہ بھی بیمار ہو گیا بائیس نمبر عبد المطلب بن ربیا بن حارت بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشمی ہے ہاشمی ہے ہاشمی ہے اکاٹھ وفا پہ مدینہ شریف سے دمشق چلے گئے تھے دنیا سے جاتے وقت یزید بن معاویہ پلید کو باندھ جڑا پلیت بنے بلا کے اپنے مال جائداد وغیرہ کی وسیعت کر گئے گئے وسیعت کی یزید کہ میرا مال تکسیم کری تاندی وسیع کر گئے رانی شرابی نو کر گئے ہاشمی ہاشمی ولید بن عقبہ بن عبی معید حضرت مادریب اسلم بن خصائب اسلمی باٹھ میں عمر بن عقبہ بن نافع مسلمہ بن مخلت انصاری نوفل بن دیلی ماکل بن سنان اشجعی مصور بن بکرما اساری عبد الله بن مسعدہ فزاری جابر بن ساموہ بن چنادا عاصم بن عمر بن خطاب عبد الرحمن ابزی خزائی عبد الرحمان بن حسین عمر بن نبی سلمہ مخزومی مدنی ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کو گود میں لے کر پالا ہے سفی مولا رسول اللہ توجہ ہے کون سفینا ہزور دادا سفینا وہ جنا گل مشہور وقت کو سنائی ہے وہ ادھوری اگلے دن پوری پڑی سی تاریخ ادی سفینہ نے آخیا شیر سفینہ دائیں سن رہی را راجا رے غلام رسول راہ اصا گلام جانو حضور نے آخری جب لو حضور نے فرمایا امر بن اختل سافی سونے نو سونا چلتے سو سال دے ہو گئے ایک بال بھی چیٹا نہیں سی وفات یونیورسمت میں یہ وہی ساتھی ہیں جنہوں نے مشق اندر قاہ پی گیا قہت پی گیا خشک آ گئی حضرت حضرت نے جا وسیلا فیا بٹھایا کدما پرور نگار تین بارش دے دعا دے دے دے منگی جہ رہی سی بارش شروع ہو گئی <تصفح> قربان جاواں پرا بن آزم پرا بن آزم انساری عبد اللہ بن صاحب مخزومی قاری اہل مکہ ہے عطیہ بن مسلمان عبداللہ بن اللہ بن اسود بن اس بن مالک اشن بن اللہ بن سعد بنساری عبد اللہ ابو جو ہے بابا بن ابد اللہ سبائی سلما بن اقوام انساری جنہوں ہزور پہلوان شمار کیا حضرت ملفوزات ارباز بن ساریا سولہ ابو خال ابا کوشانی چورسوم بن ناشر نام زہر بن قیس پیش بن انشاری اشعری عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب مولا علی ماں بھتیجے حضرت امام جعفر تیار اولا حضور نے فرمایا میں اپنے فرشتہ پتر حضرت ابد اللہ امام ابد اللہ اہل بائکوں مولالی کے بتیجے بھی جدید کی محنت کرے نے خاد جو ہے بارے میں حدیث صحیح عدیض سنا سکنا لیکن وقت تارک بن شہاب بن ابدی تریاسی میں وفاد اتبا بن نامی اتبا بن نامی چوراسی میں وفات آلفا سے ہیں واصلہ بن اسکا پچاسی میں وفات اہل و سے ہیں عبداللہ بن ابھی اوفا کوفی صحابی جلیل ہیں عبداللہ بن خارث بن زبیدی یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا اور زیارت کرنے کی وجہ سے تابے بن گئے تم سے پوچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو تم تا کہتے ہو صحابہ کی دید والے کون سے صحابی کو دیکھا انہوں نے تم کہو عبداللہ بن حارت بن جز, جز جز ان مصر میں مضحور ہے اتبا بن عبد اصول مقدام بن مادی کرپ ابو امامہ باہلی سدج بن سدج بن اجلان خداین کا شاید نام شاید ہے ابو امام کا نام مشہور نہیں ہے میں نے اس وجہ سے نام بھی ساتھ لکھا کبیس بن رویب مدانی کبی صحد کبی قبیصہ بن رویب مدنی, مدنی فتح مکہ کے دن پیدا ہوئے عبداللہ بن بسر بن ابی بسر المازنی باپ بیٹا صاحبی اصب بن یزید بن سعید بن فمام اکانمی میں وفات ہوئی سہل بن سعد ساید بن ابو امامہ اسعد بن ساہل بن سعد بن حن فنساری مادانی دا بن قیس فہری ہاں ٹھیک ہے دا بن قیس فہری جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا جنازہ پڑھایا تھا کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ جلوی یہ میرے بھائی پچھتر کے قریب پہنچ گئے ہیں ان جلیل القدر پاک ہستیوں نے یزید کی بیعت کی ہے جو بتا رہی ہے کہ اس میں اس وقت کوئی پلیدی نہیں تھی جو کچھ اس, اس نے کیا اپنے دور خلافت میں کیا لیکن یہاں پر ایک عجیب بات کرتا ہوا چلتا ہوں آخر ختم کرتا ہوں سنو جب وہ پلید ہو گیا یہ بات نکتا ذہن میں رکھنا جب وہ پلید ہو گیا یعنی اس کی بدکاری جو تھی وہ سر عام ہو گئی منظر عام پہ آ گئی عجیب بات یہ ہے یہ لکھ لو بات دنیا کا کوئی مائی کلال اس کو ٹھکرا <سجد> نہیں سکے گا یہ عجیب بات ہے دنیا کی کیا جس وقت وہ پلید ہو گیا ہے اس وقت یہ پچہتر جو صحابۂ گرام ہے نا ان میں سے ایک کا نام ابھی بھول گیا ہوں اب میرے ذہن میں آیا عبداللہ بن حنزلہ عبد اللہ بن ہنزلہ وہ صحابی ہیں رسیل الملائے کا جو سہاگ رات منا کر غسل کیے بغیر حضور کے اعلان پر جنگ پر تشریف لے گئے جاتے ہوئے شہادت ہو گئی حضور میں فرمایا میں نے حنزلہ کو دیکھا فرشتے غسل دے رہے اسی وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں یعنی جس کو غسل دیا ہو فرشتوں نے تو وہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں جس وقت یہ یہ توجہ ای یزید دی ملاقات آستے واپس آئے نے جنا مدینے چھ کے خلاف جنگ کر دسلانے فکری ہے ذرا سوچا جی صحاب کئی صحاب کرام مخالف ہو کے کئی سارے جسلے وہ پلیت ہوا ہے اے مخالف ہو کے اُدھنا لڑ گئے کئی وچوں لڑ گئے <سؤال> جنگِ حراجری مشہورِ مدینے دی وہ عبداللہ بن حنزلہ ہی کی تھی سی امیر سارے مدینے آ رہے ہیں اے بڑے سان توجہ ذرا عجیب گا لیا کہ جس وقت جس وقت کچھ صحابہ اٹھ کے لڑ گئے ہیں ہرا حراجرہ بان گئی وس وقت اہل بیت چوں ایک بندہ بھی جنگ والے پاسے نہیں آیا وہ یزید دی بیعت برقرار رکھ کے بیٹھے رہے نے امام زین العابدین سماعت مولا علی دے پتر محمد بن حنفیہ سماعت مولا علی دے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار ہنے جنہاں دا نام پی ہے انہاں تاریخ گوا ہے شی سی متفق نے آج کوئی عجیب کے خلاف اس وجہ بھی نہیں اٹھیا، اٹھے نے کئی،, کئی نہیں دسو ہوں حسین کا اعلان کر گئے باقی رشتہ دار جڑے بچے تکیا گل لمبی ہو جائے گی میں میرے دے میں سو تک لیکن اہل بہت نہیں توڑی امام زید امام زید زید سیت جانتے اسو سنتے اسو امام زید کون سن امام زین پتر سن بولو کون الید امام زین فرما سن امام زین تاریخ دمشکر سنت سہی نا گل نہ کٹا دنیا جان دیے امام زین العابدین نہیں اٹھے اہل چزیت کی بیعت, بیعت نہیں توڑی کئی صحابہ توڑیے تے جنگ افسوس یہ جنا توڑیے ان لان تان کرتے جنا نہیں توڑی وہ امام نے یہ گل کی یہ یزید بیعت کرنا پیڑ ہے جنا توڑیے اتے لان تان کرنی جنا توڑی نہیں برقرار رکھیے یہ کر دے یہ میرے سوا کو یہ سوال بھی ہمارا ہے جواب بھی ہم دے سکتے ہیں کنا داگا نے دنیا سن سنتی اے میرا موضوع پوری دے جائے گا ملکوں دے ملک سننگے اللہ دے فضل کوئی بندہ جواب دے بندہ بجا دے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ ہوئے ہوں کہ وڈا ظلم کرتے وہ لوگ جہاں نے جدید پید کرنے والے لانے سن جدید پید کرنے لے سر برقرار رکھیے سارے برقرار رکھنے والے سن لے جگہ میں جس میں اینج کرا دے پاج کرا دے سردار کہڑے بدھو مت چڑھ گئے جناب نکل گئے نہیں آخبار دیکھنے والے نہیں آلم آ جانا دیا رات جاگدیا لگ جگریٹ سگرٹر ممبر راگا سوکھی چگر فوکنگ نہیں جیسے تری سال ہو گئے تری سال ہو گئےت میری کسی گل تو بکھا دو صرف یہی جواب لے لو ان کو کہو تاریخ سے ثابت کرو کہ جنہوں نے توڑی ہے انہوں نے نہ ہی گل سنو سنو سنو جو جواب کسی کو نہیں آئے گا وہ جواب بھی دے دیتا دے سنو ہمارے اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی بدکار ہو فاسق فاجر ہو اپنے اختیار اور مرضی سے اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کی باعث توجہ اگر اس کی بیعت تم نے کی جس وقت وہ صحیح تھا اور بعد میں وہ بدکار ہوا تو اہل سنت کہتے ہیں اس کی بیعت نہ توڑنا اچھا ہے نہ توڑنا اچھا ہے تو اہل بیعت کا جو مذہب تھا اہل سنت کا وہی ہے اس موضوع میں اگر چھیڑ کے پھر کھولنا قسم خدا بھی کر دیا نہ سمندر بگا لیا کرام <تصفيق> ہر دور نہیں ہوئے سید ہر چ نہیں ہوئے بول دے نہیں جی. پچھلیا تر سدیاں چڈ کے اگلے تر سدیاں تو بعد اگلیاں تر سدیاں یعنی تر سدیاں پچھلیا چڈ کے اگلیاں بڑے بڑے سد دت والی ہجبیری ورگے ہوئے خاجہ موئی نجمری ورگے ہوئے نے سڈے پیر میرے ورگے ہوئے نے بڑے بڑے تو آئے کوئی لڑیا فاسکا کیوں نہیں لڑیا کی مذہب نہیں سی کر کے اگلے لکھ گئے جہ پے سنگری اجتہادی خطا سی عبداللہ بین حدر کے اٹھے خدا خواہ بار سنا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی باب پلی بیٹی سیدہ اب سلمان کی بیٹی سب سلمانی پچھلے خام دی بیٹی دا نا نام سی پودیا جنگ جسے ہرہ مدینے والی ہوئی ہے یزید واسطے یزید خلاف جنا کی اس جنگ دوران دو شہید ہو گئے دونوں بیٹھ کے رو رہی سن فرماندیاں نے ایک پتر دے دا گمان کا می دوسرے دا بڑا ڈر پیا لگ رہا ہے پتر دو شہید ہوئے دونوں نو رو رہی ہیں ایک دے بارے فرماندیاں نے اے دے بارے مینو گمان ہے بارے تو گمان بارے فرمایا تلوار لے کے جارے جہد مینو ڈر لگتا ہے نا تلوار لے کے تے اٹھ پیا جنگ واسطے سنبلاف رل کے میری بڑا ڈر یہ کیوں فیتنے میں شریک ہوا جا بیٹھا رہا ہے اگلیاں مار دتا ہے شہید کر دار میم گمان ہے بخشا جائے گا ہوں آپ لہل کا مذہب کی آخر آخر میں گا تص سارے دوست کو منظر ویکیا ہونا کل چلی ہونی جسم آم چلتی پیش مرضی والی گل ہونی یہ اچھا نہیں نہیں مار دینا وہ بھی ویکیا ہونا اسلام آباد پاک بیبیاں جی کیونکہ اج کل کا دور ہی ایڈا پلیت آلیتان بھی پاک کہنا پہ جہے پاک نے پلیت کہنا پہ کیونکہ جڑا کوئی پاک ہے وہ ہوں فسادی جہرا دلیہ سردار ہے امن پرست تو اس کنجر مٹا بول دے نہیں ناراض نہیں ہو رہے کام رہے ہو کھوپڑی الٹ گئی ساڈا کلندر اقبال فرما ہے ارے تھا جو جو نہ خوب فتبریج وہی خوب ہوا کہ گلابی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین اقبال فرما چڑی پا کے سڑک آ گئی اسلام دیکھ شرم نہیں آئی بندے میں اس زمانے جاننا جدو زمانے بے شرم ہوا شرم نہیں آئی نہیں آخرا ترم نہیں آئی میں شرم آئی ہزار نہیں آئی کی شرم آئی آخانگا لاکھ لانا پاس کرا لے مور مور بند خدا لن کا کفر کر دینا اس نے سلام ہے یار اخیر نہیں ہو گئی کہنے نے جزید پیڑا ہے وہ لان پیا جدید گوہ تیرے بوتھی دن مسل بندہ بولے اتراج کرے پر کرے کون یزید پیڑا تو میرے متقی پرہیزگار ہے اور میں بھی تو بابے جناب खुला दिलख्या इस वास बयान कर नंबी खड़ी गई सड़क इस्लामाबाद सिपाही आया पुलिस आला कपड़े पेने चाड़ चंड म उसे तो उ मारी सिपाही दो मरद अगे आया ही कोई ना है जे सारे दले ही सर सारे थर्की कुत्ते परे कह लिया बी उजा रखा ठारण تے کپڑے پہ پڑا سد کے بھی. نہیں دے سڑک دو با جی منڈے میڈر موٹر سائیکل والے نے تو دو سڑک نہیں ہونا وہ پی ہوں سڑک تے موٹر پی آ رست روکنے لیا دو سان سکول قومٹ بم کیم ن خرچ پہ روپیہ اتنے تو فرد لا جا پلوان بن جائے سپاہی چھتر پولیس چیتر کھا جائے فلانا چیتر کھا جائے اگوں جو گا ویگن والا آیا ویگن والے شیشے نے دلال مارے چاند جی خسرے ہونے تو بڑی شان ہوں نے جی جی جی میں گل کیوں کی میں اس بیتافی نہیں کرنا میںنا چاہنا کم از کم یہ خفیہ گل ایک ہوئی سڑک دلام باد ڈاک ڈک بندے سپاہی خفیہ پولیس آلہ حکام اور پاک فوج کو خبر تو دے دو کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تہن شرم نہیں آتی کلپتے رہتے دسیا نہیں کہ نہیں میری تو انہیں مننی نہیں اگر میری ماند میں ضرور جا کے دو ہاتھ بن کے انہوں ارد کردہ حضور بڑی بڑی جی پاک دے پاک دے دے پلیتی لیکن می ڈر لگتا ہے کہ میں پلیتی کمی کہہ گیا اے تے سب تو ویڈی پاکی ہے پلیتی تھی برخا پاؤنا جو سکول کتاباں پڑھنی لکھا اچھا, اچھا, اچھا. بھی ترقی نہیں ہونا چیز بڑھی نی ہوا منگنی میں دسیا بھائی کام ہی بڑا وڈا سی شان ایڈا شاندار کام فخر ایک ہوں سر ہونا کہ نہیں سمجھی کسی کا سر فخر نال اچا ہو این ہار کے سکنے ہاں شکر ابلیس کا ابلیس کا لکھ لکھ شکر جیت بابے ہوئی پہنچانا چاہتے سر اے پہنچ گئے ہاں چلو تھی اگر پاک فوج شکایت نہیں کرنی کرنا خبردار نہیں کرنا وہ مبارک لوگ مدرسے جا کے ہر ہر شاع آڈٹ کرتے نے کہ آتا ہے پیا ہے وڈی اتری ہر شاید اتری سر آم اگر پتہ لگ جاتا ممکن ہے کہ وہ چ سڈیا نا ہوا جی ایک بار ان ضرور چلا دے ماسٹر پروفیسر صاحب نلم دکھاؤ بزرگوں تی محنت شکر ہے بلیس کا پل لیا دا. अच्छा तो तू मैं नहीं मानती मैं उन्हें दि जी का पही आपे बह पाकिस्तान बैठे वो आप बहन مشترکا اما بھی مشترکہ بہن تو خیر ہے خا جان چی تو ایک بہن جی ہوگا دال پی صرف نمونہ اگلے بخانے یہ نمونہ بکھایا اور سونا کیوں ایسا کیا گیا مہاشور پولیس چدر پی ہو ادھر اتو مولوی بولنا پیس والے بوٹے بنتی جو ہے دے جانا سڑک دے اب لیکن کوئی نہیں لے سکتا پتہ نہیں میں لے رہا کہ کھا وا مجرم بن رہا ہو سکتا قانون میرے لا دے لیکن کیوں ایسا کیا گیا گیا تاکہ ہر کسی بھی پلوان بنے جہاں ہوا بھی بوتھا کٹے میاں کو دلہ بن کے دے گا ہاتھ جوڑے کیوں جی تین کہنا میری چہن دے میری خیر نہیں تھانا میرے آشر نی کر دیں تگو آخ بابا جی جلدی جی ہوئی آخر کنجرا تیو آخری سمے اللہ خانا تو لانا اسلام کا بھی نام لینا مسلمان کا بھی نام لینا اور, اور کام اور وہ کرنے جو کافی ہے زیادہ تھا تیرا تیرا تو وہ مر گیا باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظمی ساڈا کل اقبال فرما دیا ہے جڑا شیشے ویلسی توا بن گیا توا باقی نرتے ہیں وہ آئی نظمی آدھا اے اے مسلیا تیرا دل شیشے ورگا سی اج تمے وا بن گیا ہے اکبال آئے بنایا ہے آدھے بادشاہ نے بنایا پلا نے بنایا پیر نے بنایا اتے کوئی بیٹھے ہوئے کوئی بیٹھے روشن خیال میں پوچھتا ہوں پولیس نو چر پونا بھیتوں یہ پولیس کی عزت مولوی سچ آ پولیس نو بےزتی ہو جائے میں بول پرنے خدا کھانا خراب نہ کری ڈے لات سی روٹی سوس ریزر سر آم دنیا ویخی فلم جگ و چار رہی وہ بھی بولو مر وہ کپڑے فٹا رہے قانون کوئی شاید چی نہیں مولبی میں چشتی میں کہڑے جرم کیتے سر میں جیل لے کے آیا ہوئے دس بے کہتے سن میں کپڑے پوا آخیا چیشتی ہے چیشتی فلان ہے چیشتی فلان خوش ہوتے اپنی خوش ہو درنگی چھوڑ <تصح dafür> <ارار> <سنو> سنو سنو <ا> در دے یا کرنگ جان جان ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اٹھوئے سارے کپڑے لاؤ اصر جلوس کرنے جلال پور پٹیا جائے گی اگر وہ کہہ سکتی ہیں میرا جسم میری پردے بھی آپ میرا جسم مارو نارا نہ میں نہیں سچی گل ہے منافع بڑھ کے سارے نہیں دیا جائے یا گو کھاؤ یا برف ماروارا میرا بڑی ڈکیا استاد میں کسم خدا ہی کر گیا وہ بڑا شکلی کہ استاد میں چلیا میں اتنے شریق ہو میں بھی آکھاں گا میں نعرہ ماراگا میرا جسم میری مرضی پا جی پہچا یہ میں صرف آخری گل کرنی سی جس جسم مرضی یہ نارا ضرور مارنا یہ کام کرنا ہو دیکھو نا جی کہ شانہ بشانہ چلیں گے شانہ بشانہ دا مطلب ہوتا برابر جی انہوں نے لاہ دتا ہے مڑ اپنا تو لا نہ پینے شانہ بشانا چلنا ٹھیک ہو گیا آد کر دے نہیں حضرت معاویہ کے خون سے نبی آل کے قتل ہونے کی بوا جھوٹ ہے, جوٹ ہے جوٹ حدیثیں بنا رکھی یہ سب جھوٹی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ بلکہ یہ حدیث آئی ہے اللہ معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا مجال معاویت ہے ہادی مہدیہ یہ وہی حدیث ہے جس کے ثبوت پر لاہور ایئرپورٹ کے سامنے ناچیز نے ملا ظہور فیضی کے رد میں خطاب کیا اور حدیث کو صحیح کر کے دکھایا کنا دے واگاں پائیاں موضوع پہنچے سپ سم گیا ملا ندگی بارے کا جواب نہیں دے سکے گا سلمان اگر وہ بڑھی پولیس والے نو دیاں نہیں ڈری اقبال دا شیر پڑھ دیاں میں بھی نہیں در دا اور یہ اہل کلی کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و نربت کے خلاف اقبال فرمادہ یہ سکول کی تعلیم یہودیوں کی عیسائیوں کی یہ صرف دین اور انسانیت کے خلاف سازش ہے اور مبارک ہے اپنے دین کے خلاف سازش میں آپ لوگ شریک Kontak ہیں ہم بھی شریک ہیں دعا کرو اس شرکت اور تیرہویں نہیں ہوڑ پندرہویں لگی کھڑی گئی چودوی گئی ہوں پندرہویں تھے نہ میں اپنے ماں بول یقین کرنا میں ایک گھنٹے کا ارادہ بنا کے بیٹھا سا لیکن موضوعی اہمیت نے اور تے تیر پھر سدیتا گئی میرے میاں دھیاں بابیاں تو منہوں پر منگڑی رنا مردا دیا وے گنڈی ری دا پتر چل بنے گلا ہوں تو کتنا پاک لگ دے شی پروردگار اس دنیا دے کو بنا دے سعادت دے راک اسلام دے ماری مانتے و و برباد فرما دین حق نہ بول بالا فرما تمام سلام ہو گیا مہربانی پیر خراب ہے پیچھے رستہ چڈ خیال کرو قادری ساڈ سسٹم نزد الفلا بینک جلال پور بٹیا سسٹم نزد الفلا بینک جلال پور بھٹی محفل پاک دی آڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہو اور جڑے احباب دور تو تشریف لے کے آئے نا جنا ات نزدیک جان اتنے ریاض جنگ کے آرام فرما چاہتے ہیں وہ محمد منشا کانجو صاحب مہمانوں واسطے سونے کا اہتمام کیتا گیا اتنے آرام فرما سکتے ہیں احباب جہ واپس نہیں جانا چاہتے انگی گزارش ہے کہ انہوں کے, کے اونا دے آرام کا بندوبست کیتا گیا محمد منشا کانجو صاحب اوناں دے ڈیرے دے اندر دوست ایتھے ہی تشریف رکھن بھائی فخر اونناں نوں نال لے جا کے اوناں دے سونے دا پہلے موجود اور جیہڑے دوستاں کھانا پہلے نہیں کھادا یا دوبارہ کھانا چاندے نے لنگر دا وسیع اہتمام دوست لنگر بھی کھا سکدے نے اور اعلان سماعت فرماؤ 18 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء محلہ اسلام پورا سادو کی بزار نورانی مسجد دی اندر عظیم الشان محفل پاک منعقد ہو رہی ہے جس کے خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا نا کاری زلفکار چشتی صاحب شرک پور آسان شریف آپ خصوصی بیان فرمانگ گے شاء اللہ عزیز اٹھارہ مارچ بروز بدھ بار نماز عشاء محلہ اسلام پورا سادو کی بازار المروف قبرستان علی مسجد اعلان الان سماعت فرماؤ پندرہ اپریل پنڈ کیلا بخشا کالے کی منڈی کے نزدیک اتے استاد اللہ حضرت علامہ مفتی فضلیامہ چیشنی صاحب دا انشاءاللہ اللہ خصوصی بیان ہوئے گا اعلان دوبارہ سنو قلعہ بخشا گیگے بنگڑ دے درمیان کالے کی منڈی دے قریب استاد حضرت علامہ مولانا مفتی فضلیا منچٹی صاحب دا پندرہ اپریل ان انشاءاللہ بیان بیان گا اٹھارہ مارچ سادو کی بازار جلال پور بٹیا مسجد نورانی دے اندر حضرت علامہ مولانا کاری ظلف کار احمد چشتی صاحب شرک پور